بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد, الحمد هو الحکیم الخبیر سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے لیے <تصفح> ہے جو کچھ بھی زمینوں زمین اور آسمانوں میں ہے اور اسی کے لیے حمد ہے آخرت میں اور وہی کمال حکمت والا اور ہر چیز کی خوب خبر رکھنے والا ہے یہ ما و فی الارض جفلعی وَا یقر الجمن ہا و با یونز المن السّما و ما <فِيهَا> وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے وہ الرحیم الغفور اور وہ نہایت رحم والا حد بخشنے والا ہے وقال اللہ کفر و لط عتی نص اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی کل بلا و رب بھی لت عطی بھی کہہ دیجئے کیوں نہیں میرے رب کی قسم وہ ضرور ہی آئے گی ایسے رب کی قسم ہے جو کہ غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے لا يعزب عنہم اتقال زررت فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین اس سے زرہ برابر بھی کوئی چیز چھپتی نہیں پوشیدہ نہیں رہتی آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر وہ سب واضح کتاب میں ہے لیجزی اللہذین آمنوا عملوا صالحات اولائکا لہم مغفرت ورزق کریم تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح اعمال کیے ان کو وہ جزا دے ان کے لیے مغفرت ہے بخشش ہے اور باعزت روزی ہے ولدین صعفی آیاتینہ معاج زینہ الائم اذاب و مرزن علیم اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات میں کوشش کی کہ وہ نیچا اس کو نیچے نیچا دکھانے والے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے دردناک وَيَرَلَّذِينَ أُوْتُ الْعِلْمَ الذي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقِّ وَيَهْدِي إِلَى سِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے اور وہ اس کا راستہ دکھاتا ہے جو سب پر غالب ہے اور بہت زیادہ تعریف کیا گیا ہے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری رہنمائی نہ کریں تمہیں نہ دکھائیں ایسا آدمی جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مکمل طور پر پوری طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے تو تم ایک نئی پیدائش میں ہو گے اللہ اللہ پر ہے ہے یا اسے کوئی جنون ہے بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ عذاب میں ہیں اور دور والی گمراہی میں ہیں افلم یارب کیا انہوں نے اس طرف نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے آسمانوں اور زمین سے اگر ہم چاہیں تو ان نش نق صرف ہم مل اور آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے ان کا اس میں نشانیاں ہیں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے وَلَقَدْ آتَيْنَا داود امن اور یقیناً ہم نے داود کو اپنی طرف سے فضل عطا کیا او بی بی اے پہاڑو اس کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ تسبیح پڑھو اور پرندے بھی اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا سابغات وقدر قدر السرد سرد صالحا عمل و صالحہ انی بیمار بصیر کہ بناؤ دراز کشادہ زریں اور کڑیاں جوڑنے میں اندازہ رکھ اور نیک عمل کرو یقینا جو تم کرتے ہو میں اسے خوب دیکھنے والا ہوں ولی سلیمانا شہر شہر اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو یعنی ہوا کو تابع کر دیا اس کا صبح کا چلنا ایک ماہ کا اور شام کا چلنا ایک ماہ کا تھا یعنی ہواوں کو سلیمان علیہ السلاۃ وسلام کے لیے مسخر کر دیا ان کے حکم سے ہوائیں چلتی تھیں صبح بھی اور شام بھی اور صبح شام جو چلتی تھی تو وہ صبح کو چلی ہے ہوا ایک سمجھ تو مینا مینا چلتی رہے گی شام کو چلی ہے ایک سمجھ تو پورا پورا مہینہ چلتی رہے گی اسی سب وہ اصل نالہ عید القطری اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا ایک چشمہ بہایا و منجنی بھی رب ہی اور جنوں میں سے کچھ ایسے تھے جو اس کے سامنے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے وہرین عداب سعیر اور میں سے جو ہمارے حکم سے ٹیڑھا پن اختیار کرتا ہمارے حکم کی عبدلی کرتا ہم اسے بھڑکتی آگ کا کچھ عذاب چکھاتے شا محربا و تماتی وجیفان کل جواب راسیات شکور <تصفيق> وہ اس کے لیے بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا ممحاری بڑے بڑے محراب بڑی بڑی عمارتیں و تماتی اور مجسمیں وجیفان کل جواب اور حوزوں جیسے بڑے بڑے پیالے قدور اور چولوں پر کھڑی ٹھہر جانے والی اے الا آل داود شکرا آل داود شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو وہ من عبادی الشکور اور میرے بندوں میں سے شکر گزار تھوڑے ہی ہیں فلما قضينا عليه الموت ما دل لهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساته تو جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا تو انہیں اس کی موت کا پتہ نہیں دیا مگر زمین کے کیڑے نے یعنی دیمک نے جو اس کی لاٹھی کھاتا رہا فلما خررا تو جس وقت وہ گرا تبینت الجن تو جنوں پر یہ بات واضح ہوئی اللہؤں نو یا علمون الغی بالا بھی تو کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلیل کرنے والے عذاب میں نہ رہتے رسوا کن میں مبتلا نہ رہتے یعنی کہ وہ سلیمان کے در کی وجہ سے کام پہ لگے ہوئے تھے اب سلیمان علیہ السلات کو موت آئی وہ لاٹھی کے ساتھ سہارا لے کے کھڑے تھے تو بس وہ کھڑے ہی کھڑے کھڑے موت آ گئی اور پھر وہ مرنے کے بعد بھی کھڑے ہی رہے ہتہ کہ کھڑے کھڑے وہ لاٹھی کو دیمک لگ گئی ایستا ایستا ایستا ایستا دیمک نے جب وہ لاٹھی کو کھانا شروع کیا لاٹھی کمزور ہو گئی اور پھر وہ وزن کی وجہ سے کیونکہ اس کے سہارے کھڑے تھے وہ گرے تو پھر جنوں کو پتہ چلا یہ تو پتہ نہیں کب کے فوت ہو گئے خوا... ان کے خوف اور غوب کی وجہ سے کام کر رہے ہیں لقد کان علی سبا انفی مسکر نہیں آیا یقیناً صبح کے لئے ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی جنتان و شمال دو باغ دائیں اور بائیں جانب سے کلو میں رسق رب کم وشکور اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کے لیے شکر کرو بلدتن قیبۃ ورب غفور پقیدہ شہر ہے اور بےحد بخشنے والا رب ہے تو انہوں نے اعراض کیا مو پھیڑا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْدَ الْعَلِمِ تو ہم نے ان پر بہت زیادہ پانی والا سیلاب بھیجا وَبَدَّلْنَا هُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ دَبَاتَيْ اُقُولٍ خَمْتٍ وَأَسْلٍ وَشَيْئٍ مِّنْ صِدْرٍ قَلِيلٍ اور ہم نے انہیں دو باغوں کے بدلے دو اور باغ دیئے جو بد مذاق پھلوں والے اور جھاؤ تلچی والے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے یعنی کہ عمدہ قسم کے جو باغات تھے وہ ختم ہو گئے لال لال جزینا فارو یہ ہم نے ان کو جزا دی ان کے کفر کی وجہ سے وحل نجازی الجازی افور اور ہم برا بدلہ یا اس طرح کا بدلہ نہیں دیتے مگر ان لوگوں کو جو بہت زیادہ ناشکری کرنے والے ہیں وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرن ظاهرا وقت درنا فيها السيرا سيروا فيها لياليا وايام امنين اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت دی تھی نظر آنے والی بستیاں بنا دیں اور ان میں چلنے کا ایک انداز مقرر کر دیا راتوں اور دنوں کو بے خوف ہو کر ان میں چلو فقالو تو انہوں نے کہا ربنا باعد با بینا اسفاری نا ہمارے رب ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے وزالام انفوسا اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا فج اللہ احادیفہ تو ہم نے انہیں اکائتیں بنا دیا و مزقناهم کلا ممزق اور انہیں ہم نے ہر طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان فی ذلک الایات لكل صبار شکور یقینا اس میں ہر بہت زیادہ صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں ولقد صدق عليهم ابلیس ظنوه اور یقینا ان پر ابلیس نے اپنے گمان کو سچ کر لیافتہ برو انہوں نے اس کی پیروی کی اللہ فریق میر المؤمنین مگر بہمنوں میں سے ایک گروہ نے وہ معکانہ اللہ ہو عليه ہم من سپانن اور اس کا ان پر کوئی غلبہ نہ تھا۔ اللہ للی نہلہ وہ میں یؤمنوں بال آخریہتی ممن ہوا من ہاف ش تا ہم جان لیں جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس سے جو اس کے بارے میں شک میں ہے وہ رب کا علاق الشین حفیظ اور تیرا رب ہر چیز پر پوری طرح سے نگہبان ہے کہہ دیجیے جن کو تم اللہ کے سوا گمان کرتے ہو انہیں پکارو لائم کالفسما وہ زمینوں اور آسمانوں میں ذرہ برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں وم فیما من شرکن اور نہ ہی زمین و آسمان میں ان کی کوئی شراکت ہے وما منهم من اور اس کے لیے ان سے کوئی بھی مددگار نہیں ہے ولا تنفا شفاعت و انطہ اللہ علی من اللہ اور اس کے ہاں شفاعت کسی کی بھی نفع نہیں دیتی مگر جس کے لیے وہ اجازت دے حتی اذا فضع عن قلوبهم یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہت دور کی جاتی ہے قالوا ماذا قال ربکم تو کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا قالوا الحق انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ حق فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور وہی سب سے بلند اور بہت بڑا ہے قُلْ من يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہہ دیجئے کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ وا انا او ایاکم لا علی ہدن او فی غلال مبین اور یقینا ہم یا تم ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال اما تعملون کہہ دیجئے کہ جو ہم نے جرم کیا اس کے بارے میں تم سوال نہیں کیے جاؤ گے اور جو تم کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سوال نہیں کیے جائیں گے کہہ دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کرے گا ثم يفتح بیننا بالحق پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا وہ الفتام اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے کل ارون الحق تم درا کا کہہ دیجیے مجھے وہ لوگ دکھاؤ جنہیں تم نے شریک بنا کر اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے کہ اللہ ہرگے دیسا نہیں بلہو اللہ العزیز الحکیم بلکہ وہ اللہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام تر لوگوں کے لئے خوشکبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے وَلَا كِنَّا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے وہ یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے اگر تم سچے ہو قل لكم ميعاد يوم لا تاخرون عنه ساعتا ولا تستقدمون کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے اس دن کا وعدہ ہے کہ جس دن تم ایک گھڑی بھی پیچھے نہ ہٹو گے اور نہ آگے بڑھو گے وقال الذين كفروا لنؤمن بهذا القران اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے ولا بدیب نہ ولاقف اور کاش کے آپ دیکھ لیں جب ظالم لوگ اپنے رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے یار بعد ان میں سے بعض بعض کی طرف بات کو لوٹائے گا بعض ایک دوسرے کی بات کو رد کر رہا ہوگا للذين وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے تھے ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے انہیں کہہ رہے ہوں گے لولا لکن اگر تم نہ ہوتے ہوتے تو ہم ضرور ایمان والے ہوتے للذين وہ لوگ جو بڑے بنے تھے جو تکبر کرنے والے تھے انہیں کہیں گے جو کمزور سمجھے گئے آنحن کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آئی بل تم مجرمین بلکہ تم مجرم تھے وقال الذين صدعف الذين استكبروا اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے وہ انہیں کہیں گے جنہوں نے تکبر کیا جو بڑے بنے ہوئے تھے بل مکر الليل والنهار بلکہ تمہاری اور جن اور دن رات کی چال بازی نے دن رات کے مقر نے ایسا کیا استامروننا ان نكفر بالله کہ جب تم ہمیں تو کم دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں و نجعل لہ اندادا اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں وا اثر الندامت لما اراب العذاب اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے وجعل الاغلال فی اعناق الذين كفروا اور ہم ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا توق ڈال دیں گے هل یجزون الا ما كانوا يعملون انہیں صرف وہی وہ بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے انا ان اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ اس چیز کے اس چیز کے کو جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس منکر ہیں اس کا انکار کرنے والے ہیں کفر کرنے والے ہیں وقال ورنو نے کہا نحن اکتر اموال و اولادا ہم مال اور اولاد کے اعتبار سے زیادہ ہیں وما نحن بمعذبین اور ہم عذاب دیے جانے والے نہیں قل کہہ دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر یقیناً میرا رب جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو پھیلاتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تان کرتا ہے ولیکن اکتر الناس لا اعلامون لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عند انا زلفا اور نہ تمہارے مال ایسے ہیں اور نہ تمہاری اولادیں جو تمہیں ہمارے ہاں قرب میں نزدیک کر دیں الا من امن و عمل صالحا مگر وہ جو ایمان لے آیا اور نیک صالح اعمال کیے فاولئک لهم جزاء ضعف بما عملوا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کا دوگنا بدلہ ہے وهم آمنون اور وہ بالا خانوں میں بے خوف ہوں گے, امن سے ہوں گے. يسعون فی اور وہ لوگ جو ہماری آیات کے بارے میں کوشش کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ نیچا دکھانے والے ہیں کا یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں قل ان کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے وامان فقط من شيء فهو يخلفه اور تم جو چیز بھی خرچ کرو تو وہ اس کی جگہ دیتا ہے وہ هو خیر الرزاقین اور وہ رزق دینے والوں میں سے سب سے بہتر ہے وہ یوم یحشرهم جميعا اور جس دن سب کو جمع کرے گا ثم یقول للملائکۃ اهاؤلا یاکم کان یعبدو یعبدون کیا یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے تو ہمارا دوست ہے ان کے سوا بَلْقَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّةِ بلکہ وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے اکثر ان بھی مؤمنون ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لاتے تھے فَلْيَمَ لَا يَمْلِكُ بَعْدُهُمْ لِبَعْدٍ نَفْعً تو آج کے دن ان کا بعض باز, باز کے لیے کسی نفے اور نقصان کا مالک نہیں اور ہم ان لوگوں کو جب ان پر ہماری واد آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک آدمی ہے جو یہ چاہتا ہے جھوٹ ہے لما جا انحدا اللہ اور جب ان کے پاس حق آیا تو کافروں نے کہا یہ تو ایک واضح جادو ہے آتیناہم من قطب یدرسوناہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر اور ہم نے ان کو کوئی کتاب نہیں دی جس کو وہ پڑھیں اور نہیں ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھیجا ہے وقدب اللہین من قبلہم اور ان لوگوں نے بھی جتلایا جو ان سے پہلے تھے وما بلغو معشار ما آتیناہم اور قدب اللہین من قبلہم یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے ان کو دیا تھا رسولی تو انہوں نے میرے رسولوں کو جٹلایا فقی نقیر۔ تو کیسے تھا میرا عذاب پل انما کہتی جیے میں تمہیں ایک ہی چیز کی نصیحت کرتا ہوں انت و فرادا سمت کہ تم اللہ کے لیے ایک ایک اور دو دو ہو کے کھڑے ہو جاؤ اور پھر خوب غور کرو ماں بھی جننا۔ تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے جو بھی اجرت میں نے تم سے اس کی مانگی ہے تو وہ تمہاری ہی ہے انجری اللہ اللہ میری اجرت تو اللہ پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے کل انبی یقین کہہ دیجئے کہ میرا رب حق پر حق کو دل میں ڈال دیتا ہے علام الغیوب وہ غیب کو خوب جاننے والا ہے پل جاء الحق وما الباطل وما کہ, دے کہ حق آ گیا اور باطل نہ پہلی دفعہ کچھ کرتا ہے اور نہ ہی دوبارہ کرتا ہے کہہ دیجئے کہ اگر میں گمراہ ہوں تو انفسی تو میں اپنے آپ پر ہی گمراہ ہوں انحتدئی تو اور اگر میں ہدایت پا جاؤں ربی تو اس وجہ سے ہے کہ جو میرے رب نے میری طرف نہایت قریب ہے پلا فوتا وہ اوقی دوبی مکان قریب اور کاش تو دیکھے جب وہ گھبرا جائیں گے پھر بچ نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور وہ قریب جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے وقالو آمنا بہ اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ائے وانا لہ متناوشو بمکان بعید اور ان کے لیے دور جگہ سے پکڑ لینا حاصل کر لینا کیسے ممکن ہے وقد كفروا به من قبل حلقے وہ اس سے پہلے اس کا انکار کر چکے و یقذفون بالغیب من مکان بعید اور وہ بہت دور کی جگہ سے بن دیکھے پینکتے رہے ہیں وہ ہیلہ بینہم و بین ما یشتاہونا اور ان کے درمیان انہوں نے چیزوں کے درمیان جن کی وہ خواہش کرتے تھے رکاوٹ ڈال دی گئی کما فوعیلا بی اشیائہم جیسا کہ ان جیسے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا گیا یا ان کی جماعتوں کے ساتھ کیا گیا من قبل اس سے پہلے انہم کانوا فی شک مریب یقینا وہ شک میں مبتلا کرنے والے شک میں تھے یا بے چین کرنے والے شک میں تھے